ماکان الله ل يذربُؤمنیہ علا مع انتم عليهیہی حتى یمیزل خبہم الطیب وماکان الل ُت لعااقم على ال الغب وال اللہ يجہ بھی مررسسولی ہی من يشہ ف آمو باللہِ والرسولی ہی و انن تؤمنو وتتق اس دنیا میں بسنے والے لوگوں کو جو کچھ بھی ملا ہے اللہ تعالی کے عطا کرنے سے ملا ہے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا نہ کی ہو ہر چیز اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی عطا کردہ ہے اور بسا اوپات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ نے کسی کو کوئی چیز دی نہیں ہوتی لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز ملی ہے کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جس کو اللہ سبحانہ ہوا تھا کوئی نعمت ادا کرتا ہے تو وہ اس نعمت سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے اور اس نعمت کی وجہ سے بسا اوقات وہ دوسروں سے ممتاز ہو جاتا ہے وہ ایک ایسی نعمت ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ اس کی عزت اور قدر کرتے ہیں پھر کچھ ایسے بندے جن کو وہ نعمت ملی نہیں ہوتی وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ عزت ملے وہ پھر بہانے کرنے لگ جاتے ہیں الٹی سیدھی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ جی یہ نعمت اللہ نے ہمیں بھی دی ہے مثال کے طور پہ طب میڈیکل کا علم ڈاکٹری یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک علم ہے جو محنت کرے گا کوشش کرے گا وہ اسے حاصل کر لے گا سیکھ لے گا تو جو آدمی اچھی طرح سے میڈیکل کو پڑھتا ہے اس میں دسترس حاصل کرتا ہے مہارت حاصل کرتا ہے اسے کہا جاتا ہے ڈاکٹر یا طبیب یا دیسی زبان میں اس کو کہتے ہیں حکیم تو یہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ اس کی وجہ سے معاشرے میں انسان کی عزت اور قدر ہوتی ہے تو کچھ لوگ وہ خام خائی جن کے پاس یہ علم نہیں ہوتا طب کا ڈاکٹری کا وہ بھی اپنے آپ کو حکیم کہلوانے کے شوق میں اور ڈاکٹر کہلوانے کے شوق میں وہ کچھ الٹے سیدھے نسخے کہیں سے کچھ دو چار معلوم کر لیے اور پھر حکیم بن کے اور ڈاکٹر بن کے بیٹھ گئے تو جو اس طرح کے ڈاکٹر اور حکیم ہوتے ہیں عرف عام میں انہیں کیا کہا جاتا ہے عطائی حکیم یا نیم حکیم عطائی ڈاکٹر لفظ اتائی ان کے ساتھ لگتا ہے جن کے پاس علم موجود نہیں طب کا ڈاکٹری کا میڈیکل کا لیکن وہ دھکے سے اپنے آپ کو طبیب اور ڈاکٹر اور حکیم باور کروانا چاہتے ہیں اور انہیں عطائی حکیم کہہ کر ان کی لوگ عزت نہیں کرتے بلکہ کسی کو اتائی حکیم کہنے کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کی بزی کرنا حکیم طبیب ڈاکٹر عزت والا شعبہ ہے اور اگر کوئی اتا ڈاکٹر ہے یا کسی کو اتائی حکیم یا اتا ڈاکٹر کہا جائے یا نیم حکیم کہا جائے تو وہ اس کے لیے عزت کا لفظ نہیں بلکہ بےزتی کا لفظ ہے اور پھر آپ کو پتا ہے کہ میڈیکل تیبکی بہت ساری باتیں ہر بندے کو پتا ہوتی ہیں وہ لوگ بھی جنہوں نے کبھی سکول کالج اور مدرسے کی دیواریں بھی نہیں دیکھی ان کو بھی پتا ہے کہ سر میں درد ہو تو کون سی گولی کھانی ہے الفے بھی نہیں لکھنا جن کو آتا پتا ہے ان کو کہ سر میں درد ہو تو یہ گولی کھانی ہے پیٹ میں درد ہو تو یہ کرنا ہے بخار ہو جائے تو فلاں فلاں وہ دو چار باتیں سب کو پتا ہوتی ہیں تو یہ علم نہیں ہے طب کا اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس بندے کے پاس میڈیکل کا علم ہے اس کے پاس حکمت کا علم ہے نہیں کہا جا حالانکہ اس کو چند باتیں پتہ ہیں یعنی اس بندے کے پاس طب کی معلومات ہے میڈیکل کی تھوڑی بہت معلومات اس کے پاس موجود ہے لیکن اس معلومات کی بنا پر اس کو عالم طب یعنی کہ ڈاکٹر یا حکیم نہیں کہا جا سکتا اور نہ ہی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے پاس بھی حکمت کا علم ہے اس کے پاس بھی ڈاکٹری کا میڈیکل کا علم ہے کوئی نہیں کہتا ایسے ہی دین کا علم اللہ تعالی کی طرف سے بہت بڑا شرف ہے بہت بڑا اعزاز ہے اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے لوگ محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں یہ علم حاصل کر لیتے کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو تھوڑی بہت دین کی باتیں پڑھ کے اور اپنے آپ کو مولوی صاحب کہلوانا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ وہ بیچارے عالم نہیں ہوتے عالم دین ہوتے نہیں ہیں لیکن اپنے آپ کو باور یہ کرواتے ہیں کہ ہم بھی عالم دین ہیں عرف عام میں ان کو کیا کہا جاتا ہے نیم ملا ڈاکٹر جس کے پاس میڈیکل کا علم نہیں ہے ایم ہی ڈاکٹر بن گیا اس کو کیا کہتے ہیں نیم حکیم نیم ڈاکٹر اتائی ڈاکٹر ایسے ہی دین کا جس کے پاس علم نہیں چند ایک باتیں معلومات ہے اس کے پاس دین کی اور وہ اپنے آپ کو عالم دین باور کروائے تو اس کو عرف عام میں نیم ملا کہا جاتا ہے یا اتائی مولوی کہتے ہیں اسے اور میں یہ سمجھتا ہوں مسلمان تو مسلمان ہے کافر غیر مسلم بھی آج کے دور میں کوئی ایسا نہیں جس کو دین اسلام کی کچھ نہ کچھ باتیں پتا نہ ہوں اب تو ماشاءاللہ مسلمان ہیں آپ کو پتا ہے وزو کیسے کرنا ہے نماز کیسے پڑھنی ہے روزے کے کیا مسائل ہیں کب رکھنا ہے کب افطار کرنا ہے اور اس طرح اور بہت ساری باتیں آپ کو دین کی کافی ساری باتیں معلوم ہیں لیکن دین کی اتنی ساری باتیں معلوم ہونے کے باوجود کیا آپ عالم دین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کبھی بھی نہیں قتل نہیں کرتے کیونکہ سادہ لفظوں میں کہہ دیتے بھائی ہمارے پاس علم کوئی نہیں لیکن یہ بات مجھے پتا ہے دین کا علم تو نہیں لیکن اس بات کا مجھے پتا ہے کہ یہ ایسے ہے علم نہیں مجھے دین کا لیکن وضو کرنے کا طریقہ نماز پڑھنے کا طریقہ مجھے آتا ہے یعنی کہ یہ دین کی معلومات رکھنے کے باوجود آپ کیا کہتے ہیں کہ مجھے دین کا علم نہیں اور نہ ہی یہ سارے نمازی حضرات جو پانچ ٹائم نمازیں پڑھتے ہیں ان کو تو اچھی طرح نماز کے مسائل اور امامت کے مسائل کبھی جماعت کروانی پڑ جائے تو پھر بھی جو پانچ وقت کا نمازی ہوتا ہے وہ بسوں کا جماعت بھی کروا دیتا ہے لیکن اس سب کچھ کے باوجود وہ عالم دین نہیں بن جاتا تو اس کا مطلب واضح ہے کہ کسی چیز کی معلومات ہونا یہ ایک الگ چیز ہے اور کسی چیز کا علم ہونا یہ ایک اور چیز ہے ان دونوں کے اندر فرق ہے کسی بھی شے کے بارے میں معلومات رکھنا اور کسی شے کا علم رکھنا ان دونوں کے اندر فرق ہے اور تھوڑا سا نہیں بہت زیادہ فرق ہے یہ ربیع اول کا مہینہ گزر رہا ہے اس مہینے میں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ بیچارے ایسے ہیں جو شان بیان کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بھی کر جاتے انہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم کیا کہہ رہے ہیں مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب تھا اور انہیں پوچھا جائے کہ اللہ سبحانہ ہوا تھا نے تو پرانے مجید میں کہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیں کہ میں غیب نہیں جانتا اقول القم اندی خزاً اللہ علم الغیبہ اعلان کر دیجئے میرے پاس خزانے بھی نہیں ہیں اور میں غیب بھی نہیں جانتا نبی علیہ اللہت والسلام تو فرما رہے ہیں قرآن مجید میں اعلان کر رہے ہیں کہ میں غیب نہیں جانتا میرے پاس غیب کا علم نہیں تو آپ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلاط والسلام کے پاس غیب کا علم تھا وہ آگے سے کیا کہتے ہیں جی نبی علیہ السلاطلام عطائی عالم الغیب تھے ان کے پاس علم غیب عطائی تھا کسی سے آپ پوچھ کے دیکھ لیں جواب یہی آئے گا کہ نبی علیہ سلاط اسلام کے پاس علم غیب ذاتی نہیں تھا کیا تھا اتائی علم غیب تھا تو اتائی کسے کہتے ہیں جس کے پاس ہو نہ علم اور وہ علم کا دعوی کرے اسے کہتے ہیں اتا جس طرح وہ آدمی جو حکیم نہیں لیکن حکیم ہونے کا دعوی کرتا ہے اس کو لوگ کیا کہتے ہیں اتائی حکیم اتائی ڈاکٹر اتائی مولوی یعنی اپنی طرف سے تو وہ بیچارے شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں لیکن حقیقتن شان میں اضافہ نہیں بلکہ شان میں کمی کر رہے ہیں کیونکہ کسی کو اتائی کہنا اس کی عزت نہیں بلکہ اس کی توہین ہوا کرتی ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں جو بندہ تمہیں یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے فتد با اس نے جھوٹ بولا ہے بعدے طور پر بات بیان کر دی ہے ہاں غیب کی بہت ساری معلومات اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے اور وہ ساری معلومات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس چھپا کے نہیں رکھی بلکہ امت کے سامنے بیان کر دی کئی ایک مقامات پہ اللہ سبحانہ ہوا تو نے فرمایا ہے مثلا سورہ عال عمران میں آیت نمبر چوالیس میں عال عمران کا مریم کا قصہ واقعہ ذکر کیا کہ کیسے زکریہ نے اس کی کفالت کی اور وہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں یہ غیب, غیب کی خبریں ہیں ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں غیب کی وہ خبر جو اللہ نے نبی علیہ السلام وسلام پر وحی کی قرآن کی صورت میں وہی غیب کی خبر ہمارے سامنے بھی قرآن مجید کی صورت میں آ اور یہ غیب کی خبر ہے غیب کی معلومات ہے علم نہیں علم اور چیز ہوتی ہے اور خبر اور معلومات کچھ اور چیز کا نام ہے ایک موٹا سا فرق سمجھ لیں کہ جو آدمی جس کے پاس مثلاً دین کا علم جس آدمی کے پاس ہے کوئی ایک ایسا واقعہ رونما ہو جاتا ہے کوئی ایسا مسئلہ درپیش آ جاتا ہے کہ جو پہلے کبھی پیش نہیں آیا آخر حالات بدل رہے ہیں دنیا آگے سے آگے بڑھ رہی ہے نت نئے مسائل سامنے آتے ہیں تو جس کے پاس دین کا علم ہوتا ہے نا وہ کیا کرتا ہے اپنے اس علم کے بل پہ اس نئے پیدا ہونے والے مسئلے کا حل دریافت کر لیتا ہے اور جس کے پاس علم نہیں ہوتا صرف سنی سنائی چند ایک معلومات دین کے بارے میں دو چار باتیں اس کو پتا ہوتی ہیں اس کے سامنے ایسا مسئلہ رکھا جائے تو وہ کہتا ہے مجھے تو اس کا کوئی حل سمجھ نہیں آتا لیکن اس کے پاس علم ہوتا ہے وہ اس کا حل نکالتا ہے ایسے ہی ڈاکٹر کوئی بھی کسی بھی قسم کی بیماری وہ اس کا کھوج لگاتا ہے کہ یہ کدھر ہے بیماری کیسے پیدا ہوئی ہے اور اس کا حل اور علاج کیا ہے بیماری کے کی اسباب کیا ہیں وہ سارا معلومات کر لیتا ہے لیکن جو اتائی ڈاکٹر یا عطائی یقین ہوتا ہے اس کو تو چار پانچ نسخے یاد ہوتے ہیں بس اس کے علاوہ اس کو کچھ پتا نہیں ہوتا یہ فرق ہے یعنی کہ علم ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے بندہ آگے سے آگے پہنچتا ہے اور معلومات محض معلومات ہیں اب مریم علیہ سلاط وسلام کا یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے نبیر سلاط وسلام کو بتایا خزانہ غیب سے اور یہی واقعہ آپ نے قرآن مجید کی صورت ہمارے سامنے پر سنایا ہم تک پہنچ گیا لکھا ہوا تو بہرحال یہ غیب کی خبر ملنے کے بعد ہم اس کو بنیاد بنا کے آگے کچھ اور پتا کر سکتے ہیں بالکل نہیں اور یہ اللہ سبحانہ بھانا ہوا کا بتایا ہوا ہے اب ایک اور مثال سمجھ لیں مثال سے ذرا بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے لاہور میں مثلا دھماکہ ہو گیا جس دکان میں دھماکہ ہوا اس کے دو چار دکانیں قریب ہی دکان میں مجھے ایک دوست نے فون کیا اور بتایا جی فلاں جگہ دھماکہ ہو گیا ابھی ابھی دس منٹ پہلے مجھے یہاں ملتان بیٹھے ہوئے کو پتا چل گیا جی فلاں مارکیٹ میں فلاں جگہ پر فلاں دکان کے قریب ہی کسی دکان میں دھماکہ ہوا ہے اب یہ لاہور کا وکوا غیب ہے میری آنکھوں کے سامنے تو نہیں نا غیب کی خبر ہے مجھے پتا چل گئی کسی کے بتانے سے تو کیا میں عالم الغیب ہو جاؤں گا یقینا نہیں موٹی سی بات ہے ایک غیب کی خبر مجھے پتا چلی اب دیکھیں دنیا میں کتنے ملک ہیں امریکہ کا نام تو چلو سب نے سنا ہوگا کس نے دیکھا امریکہ بھی نہیں لیکن علم ہے پتہ ہے نا کہ وہ چیز موجود ہے ایک خطہ ہے ایک ملک ہے ایک بہت بڑا بڑے آدم ہے اس دنیا میں پائے یہ غیب کا علم ہے غیب کی خبر ہے کسی وسیلے اور واسطے سے معلوم ہو گئی اور بھی بہت ساری ایسی باتیں آپ کو میڈیا کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں روزانہ اخبارات کے ذریعے آپ کو پتہ چل جاتی ہیں دنیا جہان کی خبریں موٹی موٹی تو وہ ساری غیب کی جو آپ کی آنکھوں سے اجل ہے غیب اس کو کہتے ہیں نا جو انسانی آنکھ سے اجل ہو وہ غیب ہے تو یہ سارا کچھ معلوم کر کے آپ عالم الغیب بن گئے قتل نہیں جو اس معلومات کی بنا پر یہ کہے کہ جی مجھے تو فلاں فلاں کوئی پتا چل گیا کہ فلاں ملک میں یہ ہوا فلاں میں یہ ہوا فلاں میں, فلا میں یہ ہوا پچھلے سو سال پہلے یہ ہوا دو سو سال پہلے یہ, ہوا سال پہلے یہ کچھ ہوا تھا وہ اس معلومات کی بنا پر کہے لے اب میں عالم الغیب ہو گیا ہوں تو لوگ اس کو کیا کہیں گے کہ بیچارہ بے ہے اس کو پتہ ہی نہیں عقل سمجھ ہی کوئی نہیں پاگل ہو گیا ہے یعنی کہ غیب کی خبریں اور معلومات کے حصول کے باوجود بندہ عالم نہیں بنتا غیب کا غیب کا علم نہیں آ جاتا علم غیب صرف اور صرف اللہ سبحانہ آنا ہوا کے پاس ہے اللہ تعالی جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے کب بارش آئے گی ٹھیک ہے کس نے کہاں پہ مرنا ہے یہ سب اللہ کے علم میں ہے اور کسی کو یہ باتیں معلوم نہیں ہیں اور یہ غیب کی خبریں ہیں تو جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب قرار دیتے ہیں یہ ایک چند ایک بنیادی سی باتیں ہیں کہ وہ جتنی بھی باتیں بیان کرتے ہیں کہ نبی نے اصلاۃ السلام کو یہ بھی پتا تھا یہ بھی پتا تھا یہ بھی تھا آپ آسانی کے ساتھ اس کو کلیئر کر سکتے ہیں کہ نبی کی ذات وہ ذات ہے وہ ماں یتی ہوا انہا نبی وہی کے ساتھ ہی بولتا ہے وہی کے نتیجے میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے اور بتاتے ہیں تو جو کچھ بھی آپ نے بتایا وہ سارا کچھ کیا تھا اللہ کی طرف سے وہی تھا اللہ کی طرف سے بتایا گیا تھا جس طرح اللہ نے فرمایا ظالم یہ غیر کی خبریں ہیں ہم آپ کی طرف وہی کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جو کچھ دیا اس کے بارے میں حکم کیا دیا بلغ بل ما انزیلا علئی کا من ربک جو کچھ بھی آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے سارا کچھ آگے پہنچا دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ بھی نہیں چھپایا جو کچھ بھی اللہ نے نازل کیا تھا منو من ان آگے پہنچا دیا صحیح بخاری اور مسلم کے اندر سیدا اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے فرماتی ہیں جو بندہ یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ کل کیا ہونے والا ہے اس نے بہت بڑا بہتان باندھا ہے اور جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کوئی بات بتائی لیکن اللہ نے, کہ رسول نے وہ بات آگے امت کو نہیں پہنچائی اس نے بھی بہت بڑا بہتان باندھا ہے یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نادل کیا آپ نے اپنی امت کو بتا دیا اور حجرت البدا کے موقع پر پوچھا تھا سوال کیا تھا صحابہ کرام سے اللہ حلقت بلگتو و کیا جو ڈیوٹی اللہ نے میرے ذمے لگائی تھی میں نے ادا کر دی ہے جو اللہ نے میرے سپرد کیا تھا علم میں نے تم تک پہنچا دیا ہے سب نے کہا تھا نعم ب لتا و ادئی ہاں آپ نے تبلیغ کر دی ہے بات پہنچا دی ہے امانت آپ کے ذمے جو لگی تھی ذمہ داری وہ آپ نے ادا کر دی تو لہٰذا کو یہ کہے کہ روی السلاطل کو اس بات کا پتا تھا لیکن آپ نے بتایا نہیں یہ بہت بڑا جھوٹ ہے بہت بڑا بلتان ہے تو اللہ سبحانہ ہوا تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی غیب کی جو چند ایک باتیں ہیں وہ اپنے رسولوں کو بتا دیتے ہیں اور رسولوں کے پھر ذمہ لگاتے ہیں کہ وہ یہ باتیں اپنی امت تک پہنچا دیں اب دیکھیں قیامت کے قریب کیا کچھ ہونے والا ہے بہت ساری باتیں عام لوگوں کو پتہ ہیں دجال قیامت سے پہلے پہلے ظاہر ہوگا ایسار علیہ وہ سلام اتریں گے یا جوج موجود نکلیں گے ایک دعوت الارض جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا ہے وہ ایک جانور سا ہوگا وہ نکلے گا زمین سے ہر ایک آدمی کے ماتھے پر وہ زرم لگاتا جائے گا جو کافر ہوگا اس کے اوپر لکھا جائے گا کافر ہے یہ اور وہ لوگوں سے باتیں بھی کرے گا اور پھر اس طرح زمین اپنے خزانے باہر نکال کے پھینک دے گی تو اس طرح کی بہت ساری باتیں تمام تر لوگوں کو پتا ہے جو قیامت کے قریب رونما ہونے والے واقعات ہیں اور یہ سارے کے سارے واقعات کیا ہیں غیب کا علم ہے علم غیب سے ہیں تو علم غیب میں سے یہ چند ایک خبریں چند ایک معلومات اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتا دی تو کسی کے بتانے سے جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کو خبر کہا جاتا ہے اس کو معلومات کہا جاتا ہے اسے علم نہیں کہا جاتا اور خبروں کو جاننے والا عالم نہیں ہوتا معلومات کو جاننے والا عالم نہیں ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب قرار دینا یہ عقل کے بھی خلاف ہے شرح کے بھی خلاف ہے قرآن مجید فرقان حمید کے بھی خلاف ہے اور حدیث شریف اور سنت نبویہ کے بھی خلاف ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے وہ مر گئی